الرحمن ورحمۃ الرحمۃ اللہ و رحمۃ محمد وحمد السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب وسکن خان خانگامی میران شاہ خانگان بھاگتا بار سلامت کرتا ہوں آپ سب کو سلامت رکھیں ہمارے صلی اللہ کے تافی خلافت میں سے باب نمبر اکتالیس فورٹی ون باب المساک کے نام سے یعنی آپاشی کا بیان آپاشی کیا ہے ایک بندہ کس کا اس کا باق ہے پھلدار درخت ہے یا ایسے درخت ہیں جس میں جس کے پتے فائدہ مند ہیں جیسے شہتوت وغیرہ کا پتہ شہتوت کے درخت تو اس کو کسی کو پانی دینے کے لیے دینا ہے ہاں جی وہ پھل پکنے تک کے لیے پھر اس پھل کے یا بات ہے کہ جو ہے ان سے اس میں سے ایک مناسب مقدار ہاں جی جتنے بھی پھل آئیں گے اس میں سے مناسب مقدار جو ہے آخ میں طوی کریں گے اس کام کرنے والے کے لیے کہ جو بھی فصل پھل حاصل ہوگا اس میں سے مثلاً سوکھ ایک چوتھائی ایک تہائی یا ایک بٹ دس جو بھی دونوں کی رضمندی سے طوے کریں گے تو اسی طویشدہ فائدہ بعد میں اس کو مل جائے گا ہاں جی تو اس کے اپنی اقام اور شرائط ہیں وہ تفصیل سے آپ کریں گے تو باب المساکت دینے اس میں سخین سے ہے آپاشی درختوں یا ان کو کھیتوں کو پانی دینے کے لیے ہاں جی درخت درختوں یا دوسرے ایسے باغ جس میں درخت ہیں ان کو پانی دینے کے لیے کسی کو کام پہ لگانا ہے تو یہ معاملہ یہ مساقہ ایک ایسا معاملہ ہے شرن اصول ثابت ہاں جی جو برقرار رہنے والی ہاں جی جڑوں کے ساتھ برقرار رہنے والی درختوں پر اوجارن بالغ تن یا ایسے درختوں پر جو بالغ ہیں بالغ ہم یعنی پھلدار ہے پھل دینے والے چونکہ ابھی درخت چھوٹا ہو تو پھل نہیں دیتے اس کو غیر بالغ کا پھل دینے والے درختوں کو اجار بالغاہ کا اصول ثابتً یعنی جس کے جو ہے جو برقرار رہنے والی تنوں ہاں جی اور پھلدا پھل فل دینے والے درختوں ان کے جو ہے بے من تھی ہاں جی ایک معاملہ ہے پھلدار درختوں اور برقرار رہنے والی ہاں جی تنوع جی برقرار رہنے والے تنوع والی درخت اور پھلدار جی درختوں کو کہ ایک معین حصے کے بارے اس کے پھل کے معین حصے کے بدلے میں بحثت منسوار ہا ہاں جی ان درختوں سے حاصل ہونے والی پھل کے ایک معین حصے کے بدلے میں کی جانے والے ایک معاملہ ہیں اور اس بندے نے جو ہے اس درخت کو ان درختوں کو پانی دینا ہے اور پانی دینے کے لیے نہر وغیرہ صاف کرنے کا مختصر کام جو ہوتی ہے وہ بھی اس کو کرنا پڑتا ہے تو اس عقد میں جو ہے ولابودی ہا اور اس آگ مساقات میں بھی لازم منل ایجاب و والقبول ایجاب جو ہے اس باقے کے مالک کی طرف سے ہوتی ہے قبول کام کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے قال رب البستان جیسے باغ کا مالک کا ساقے دکا میں نے آپ کے ساتھ مشاقات کا معاملہ کیا اور عمل تو کا میں نے آپ کو عامل کرا دیا کام کرنے والا میرے اس باغ میں یعنی اس کو پانی دینے والا اور سلّمۃ حاضل اجزایہ ان درختوں کو میں نے تمہارے حوالے کیا اس بولیں اور کلام مناخل یا کوئی اور کلام جملہ بولیں ہاں جی الفاظ بولیں یا تضمََََََََََََََََََََََََََََََحاظ المانہ جس میں یہ معنی پایا جائے کہ میں یہ درختوں یہ تمام یہ باغ تمہارے حوالے کر رہا ہوں اس مقصد کے لیے ان کو پانی دینے کے لیے ہاں جی تو پھر پہلے باتیں سرتے ہوتے اس کے معین پھلوں کے عوض میں ہاں جی اس کے پھل میں سے جو بھی پھل آئے گا اس کے معین حصے کے بدلے میں تمہیں جو ہے میں اس باغ کو پانی دینے کے لیے تمہارے حوالے کرتا ہوں یہ معنیٰ دینے والا کوئی بھی الفاظ ہو تو ہاں جی او کلام عناخر یا تضمََن حقیع اور کلام جو یہی معنیٰ دے دیں جو پر کے الفاظ میں گزار چکے یہ عقدم بھی استفلاؤ نے پڑھ لیا عردِ لازم ہے اس میں ایجاب و قبول ہونے کے بعد درخ بعاخ کے مالک نے کہا میں یہ بات تمہیں مساقات کا معاملہ کر رہا ہوں دوسرے نے قبول کر لی اس کے بعد وہی لازمت القل لازم ہو جاتے بادل القبول عامل کی طرف سے قبول کے بعد تو عامل کہیں گے بےحیہ خولا العامل کام کرنے والا کہیں گے قبل تو ہاں مجھے قبول ہے بولے تو اس شرط میں پھر یہ عقت لازم ہو جاتا ہے عرد لازم کا آپ حکم پڑھ لیا اب اس میں ایک طرف اس کو باطل کرنے چاہیے پھنسا کرنے چاہیے نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ اس کی مدت باقی ہے ہاں دونوں جو ہے اس کو ختم کرنے پر پھنسا کرنے پر راضی ہو جائے تو پھنسا ہو سکتے یا صرف ایک طرف کے راضی پھنسا کرنے کو راضی ہونے پہ پھنسا نہیں کر سکتے عرق مکمل کرنا ہوگا اور اور یہ عقدے مساقات صحیح ہے شرن قبل ظہوری سمرا ان درختوں پر پھل ظاہر ہونے سے پہلے و بعد ان کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اقل من قبل ظہور یعنی ہاں جی ظہور سے تھوڑی پہلے ظہور ہونے کے بعد ظہور ہونے سے پہلے یا ظہور ہونے کے بعد بھی من منظور یعنی ظہور ہونے کے بالکل قریب یعنی پڑھنے کے پھکنے کے قریب پھل واضح طور پر ہاں جی تیار ہونے سے کچھ پہلے تک بھی یہ عقد ہو سکتی جہاں اس کو لے محنت کرنا پڑ رہا ہے رحمت اٹھانا پڑ رہا ہے تو ین قصب یعن اور یہ پھنسک ہو جاتی ہے بل قالت ترفین کے اس کو پھنسا کرنے پہ راضی ہونے پہ اس صورت میں یہ پھنسا ہوگا ولمود یا ایک کے مر جانے پہ ورنہ یا جب تک ہاں جی اس کی مدت باقی ہے اور یہ عقم باقی رہے گا اور یہ مساکات کا جو معاملہ ہے یہ تختص خاص ہے یہ جو ہے جس طرح اس بالمظاہر جس و فرحان کھیت میں کاشتکاری کے لیے تھا زمین پر یہ مساقات خاص ہے بل کے ایسے باغات کے ساتھ جو کہ مشجرتی دو درختوں سے بھری پڑی ہیں من نقیلی جہاں ایسے پھلدار درختوں سے من نقیلی کھجور کی درخت و اناپ انگور کی درختیں وفواقی جو اس کے علاوہ دوسرے فرحانج جی پھلدار درخت مینتین جیسے زیت زیتون کی طرح الرومان انار کی طرح والمشمش زردالو کی طرح وطفہ سیب کی طرح ولجوش اخروٹ کی طرح ولوس بادام کی طرح ولکمسرا کمسرا جو ہے امرود کی طرح اس کے علاوہ و سائر اس کے لئے ان دو تمام درختان جو جو المنتخیب یا جو فائدہ مند ہیں اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان سب کے ساتھ یہ مساقات کا معاملہ کر سکتے ہیں امن قالا اور کچھ فقا نے کہا ہے اس شاست اس کو رد کرتے ہیں اور جن علماء فغا نے کہا اللہ یا جز المساقات یہ مساقات کا جائز اللہ فنقیل سوائے کھجور کے درخ میں والکرم اور انگور کے بیل میں فقط آختہ بے شک انہوں نے خطا کیا اس میں وہ خطا کا شکار ہو۔ وہ ارکان اس عقد کے ارکان کیا ہیں اس سے معاملے کے مساقات کے فرماتے ہیں اس کے جو بنیادی ارکان ہیں ایک تو عقد ہے ہاں جی دونوں طرف سے ایجاب قبول دوسرا عاقدان ترفین عقد ہاں جی ایک باقی مالی دوسرے طرف کام کرنے والا طرفین عقد و اور باغ جو پھلداد درختوں پر یا فائدہ مند درختوں پر مبنی ایک باغ ہو مل اور اس میں جو کام کی جاتی ہے ہاں جی کام جہاں باتیں پانی دینا اور پانی دینے کے لیے نہر وغیرہ صاف کرنا اور ان کے لیے ہاتھیں نہ چورا چورا ویرا پھیما اس کے پانی دینے کے لیے ہر طرح کے جو ہے تھوڑا سا گڑا سا بنانا پڑتا ہے اور تو تاکہ اس میں پانی جمع سکے والمدت تو اور کتنے عرصے کے لیے اس کو پانی دینے کے لیے وہ ٹائم پیریڈ ول فائدہ اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ کیسے تقسیم ہوگا یہ ساری چیزیں تو کل چھ چیزیں اس کے آرکان ہیں خوفرماز عمل آقد جو ہے فیل جموں آق تو لازم ہو جاتے بالحجاب اور قبول سے باغ کے مالک طرف سے ایجاب اور کام کرنے والی طرف سے قبول ہو گیا یہ آق لازم ہو جاتے ہیں اب یہ آقت مضبوط ہو جاتے ہیں نہیں ہی ٹوٹتے ہیں جب تک طرفین راضی نہ ہو جائیں اس کو توڑنے پہ یا جو ہے ایک کا موت واقع ہو جائے ام الاقدہ طرفین آقد کے لیے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں فلاب القون لازم ہے کہ یہ دونوں ہو جائز و تصرف یعنی بالغیر عاخل وغیرہ ہونے کے علاوہ ان دونوں کے لیے جائز ہو تصرف کا اپنے مال میں کسی بھی مال میں باغ والے کو باغ میں اور ادھر جو ہو ہاں جو عامل نے اس کے لیے بھی ہاں جائز تصرف ہو شرن ہاں جی اس کو مال وغیرہ میں تصرف اس کے لیے جائز ہو یعنی جیسے آپ نے پہلے پڑھا وہ کسن کی پابندی کا شکار نہ باب ہجر میں جو چھ لوگوں پہ پابندی لگا تھا کما مزہ جس طرح یہ ہاں جی جائز تصروف کی جو شرط ہے یہ گزر چکا بھی موازن من قبل اس سے پہلے بھی کئی معاملات میں جیسے آپ اس سے پہلے بابل مظاہرہ میں بھی یہ شرط مزار چکا ہے عمل حادی کا تو لیکن باغ کے لیے کیا شرط ہے متفیم بگ لازمی ان تکون مسجرتاً دروں سے درختوں سے نقاب مسجرتاً بلاجار ایسے درختوں سے وہ بھرپور ہو ایسے درختوں سے جو ہے وہ باغ جو ہے بھرپور ہو ایسے درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو جو ال المسمرتی جو پھلدار ہیں ان یعنی وہ باغ پھلدار درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو یعنی یعنی بہت زیادہ مقدار میں پھل دراز درخت ہو ہاں جی پھلدار درختوں سے بھرا ہوا ہو ہاں جی ڈھکی ہوئی ہوئی ایسا بالمجرتاً بالاجاری اس میں درخت ہو ایسی درخت جو کہ مسملتی پھلدار یا پھلدار درخت ہو باغ میں اوننافیت اوراق ہو یا ایسے درختوں اس باہ میں ہوں جن کے اوراق پتے مفید ہیں جیسے شیطوط کے پتے جو ہے جانوروں کے لیے بھی مفید ہیں آلریڈی یہ شہ اس کے لیے ریشم ہی کیڑے ری کی خوراک ہے اس سے ریشم بنتے ہیں کتوت جیسے شیطوط کا جو ہے درخت عمل عمل و امال کام کتنی مقدار میں کرنے چاہیے مقدر یہ متعین ہوتے ہیں بے اور بلت ہے ہر علاقے کے اور فل بلت کے کی مطابق چونکہ ان چیزوں میں ہر علاقے میں اپنے ایک سسٹم ہوتی ہیں ہاں ایک بندہ جس کو مساکات کی معاملہ کہا دیتا تو وہ اس نے کیا, کیا کیا کام کرنا ہے معین ہوتے ہیں بے اور فل بلط کے مطابق فکول جی ہر جو ہے دیہات علاقہ والے میں خزر عمل حافظ ہاں عمل حافظ یعنی اس باقے حفاظت کرنے والے کام کے طالب اندازے کے مطابق یا وہ عمل صابل حلقہ یا جب خود باغ جو مالک ہے اس کے اپنے عمل کے اندازے کے مطابق وہ جب پانی دینے کا معاملہ کرتے ہیں کیا کیا کام کرتا ہے اس حساب سے وہ معین کرتے ہیں فیملی کے پاس شاہی شاہ سے فرماتے ہیں کہ عمل کے حوالے سے چاہیں اچھا باغ پر جب وہ ایک آدمی کو عامل بنا دیتے ہیں پابندی دینے کے لیے مساقات کے لیے اللہ یہ تجاوزہ اس کا کام تجاوز نہ کرے مین عورف میں اور میں جتنا جو ہے ذمہ داری ایک بادشاہ کے ساتھ جب مساقات کا معاملہ کرتا ہے جتنا ذمہ داری عام طور پر اس کے ذمہ آتی ہے اسے تجاوز نہ کرے لیکن وال و اصل جو ہے اس کام کے سلسلے میں فیا کام کے سلسلے میں مراضات ہما ملازادما دونوں اور ترفین آغدین باقی مالک اور کام کرنے والی مندی سے طے ہوتی ہے ملازات و انیل آغد ہے آپ پر رضا مندی وہ معاشرت بھی اور آپ نے جو کچھ لگا اس پر دونوں کی رضامندی کے مطابق طے ہوتی ہے تو اس میں جیسے طے ہو گئے کام یہ یہ کام کریں گے یہ یہ کام کریں گے اسی حساب سے جو ہے وہ پابند ہوگا لیکن شرط فرماتے ہیں کہ اس میں بھی خیال رکھیں کہ اس کو جو ہے زیادہ کام جو عام عرف میں ایک بندے کے ساتھ معاملہ مساقات کا کیا جاتا ہے اس سے زیادہ ہم اس کے نسوں پہ اس کے ذمہ نہ لائے عمل مدت کتنا ہونی چاہیے مساقات میں تو فلاح یا جز و جائز نے انتخن ضعی خطر اتنا تنگ ہو کہ لا اثر معصوم ہاں جی آپ نے دو مہینہ اپنے اس کو جو ہے آپ نے پانی دینا ہے بولا جب کہ پھل جو ہے تین مہینے سے پہلے نہیں پکتا ہے تو ایسا وقت تنگ نہیں ہونا چاہیے اور اتنا تنگ نہ ہو کہ لا تصول محسول جو محصول تک نہ پہنچے یعنی محسول اس مدت میں حاصل نہ ہو پھل اس مدت میں نہ پکتا ہو ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے وقت اتنا ہو کہ میں وہ پھل وغیرہ پک کے اس کام کرنے والے کے ہاتھوں میں آ سکیں یا جو ہے کم بھی نہ ہو اور مبہم یا وقت اس طرح مبہم نہ ہو بس کچھ میں نہ تم پانی دے دو بولیں اس طرح کہ لا تو کا یہ دو وقتاً مطاخت ایک مطاقت اور ثابت وقت سے ساتھ قید نہ کرے نہ بولے تین مہینہ دو مہینہ چار مہینہ یا جو ہے پھل پکنے تک کا وقت اس سے معین نہ کرے اس سے معین نہ کرے کہ لا یا بولے زیادہ وہ نقصان کیونکہ معین اس طرح کرنا ضروری ہے جو نہ زیادہ کو قبول کرے نہ کم کو فکس ہو بھائی تین مہینہ پانی دینا ہے چار مہینہ دینا ہے چھ دینا ہے سال دینا ہے وہ اس طرح طے ہونا ضروری ہے موب نہیں ہونی چاہیے ہاں بس کچھ مہینہ پانی دے تو بولے تو یہ غلط ہے ہاں کچھ محنت ہے بلکہ محنت تو ہونی چاہیے اور وہ بھی اتنی وقت جس میں وہ پھل وہ درختوں سے پھل حاصل ہو سکے پک سکے اتنا وقت دینا لازمی ومل فائدہ جو ہے فائدہ دونوں میں کس طرح تقسیم ہوگا وہ فرما دیں ہم فائدہ درختوں سے جو فائدہ ہوگا وہ فلابود لازمی ہے یقین لامل ہے کام کرنے والے کے لیے اس درختوں سے حاصل ہونے والے جو فائدہ پھل فروٹ کی صورت میں اول العامل منہ نصیب ایک ایسا حساب ہونی چاہیے مشاون جو مشترک ہو اور مشاون اور جو ہے اس میں ہاں جی غیر منقسم صورت میں یعنی والے تم کو اس درخت کے پھل سے تم کو ایسا ملے گا ان دو درختوں اس طرح اس کو مشاعل غیر بولتے ہیں تو مشاعین نے غیر محف... بول کے ان درختوں ان تمام درختوں سے, سے،, سے جتنے بھی پھل لائے گا اس میں سے تمہارا حصہ مثلاً ایک تہائی دو تہائی اس کو بولتے ہیں مشاعط یعنی اگر تو کرے اس دراز سے اس دراز سے تمہیں اتنا پھل ملے گا بولے یہ غیر غیرمشاعی جیس نے تو نصیب المشاء یعنی ایک جو ہے ہاں جی غیر منقسم اور مشترکہ حساب اس کو ہو من فواکی کے اس کے پھلوں میں سے ہاں جی اب مین ہوا اس باقے کے پھل میں سے اور مقندراً اور وہ معین ہو کہ نصب نصف کی ضرورت میں بولے ان درختوں سے جو بھی پھل آئے گا جتنا پھل آئے گا اس میں سے تمہیں آدھا ملے گا ابھی سلس یا اتہائی ملے گا اور روپ ایک چوتھائی ملے گا یہاں یا اس کے علاوہ جو کوئی بھی مقدار معین کریں ایک بڑے داس ایک بڑے شے جو بھی, بھی اور پھر بلطیں جتنا عام طور پر ان شہروں میں اور پھل بلت یعنی کیا ہے ہر ہر شہر میں علاقے میں جس طرح دیتے ہیں عام طور پر ہاں جی ایک شاذ کو جب باغار کو پانی دینے کے لیے دیتے ہیں تو اور بلت میں عام طور پر شہروں میں جتنا دیتے ہیں ہاں جی اسی حساب سے طے کریں اسی حساب سے اس کو بتا دیں آپ پانی دے دو پھل پکے گا تو ان تمام درختوں میں سے ہاں جی جتنا پھل آئے گا ان پھلوں میں سے آپ کا ایسا ایک تہائی دو تہائی نصب ہاں جیسے بھی اور, اور البل میں ہیں ان شہروں میں سسٹم ہے رسم ہے اس کو دینے کا معاہدہ ہو تو یہ جو ہے ان شرائط کے ساتھ یہ عقد مساوات جو ہیں آ جاتی عقد مساط کی ہو جاتے ہیں اور یہ عقد لازم میں سے ہیں ہاں ایک طرف اس کو توڑنا چاہیں اجاب قبول کے بعد نہیں توڑ سکتے ہیں اور آپ تو طرف کو ہاں یہ فائنل ہونے تک کلیئر ہونے تک تمام درختوں کو پانی دے کے پھل پک کے اس کے پھل تقسیم ہونے تک جس سے تو گیا ہے کوئی معاملے کو توڑ نہیں سکتے ہیں ہاں یہ عقد لازم ہے ہاں یہ آپ لوگوں کو بار بار, بار بتائیں عقد لازم طرف ان کے دونوں کی رضامندی سے اقالے کے ذریعے سے تو توڑ سکتے ہیں پھنسا کر سکتے ہیں لیکن ایک شکر توڑنا چاہیے نہیں توڑ سکتے ہیں البتہ یا تو ہے ایک سے یہ ختم سکتے یا ایک شخص کی موت ہو جائے یا با مالک کا یا جو ہے اچھا اس کام کرنے والے کا تو پھر یہ پھنسا ہو سکتی ہے تو الحمدللہ یہ باب المساقات جو ہیں ایک ہی درست میں کلیئر ہو گیا ایک ہی درست میں کلیئر گیا